الله فلا ندل له ومن يضلل فلا تادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا سريف له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الله تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان العمید اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجيم من انده ونفه ونفده واجتنب الرجس من الاوخان واجتنب قول الزور اسلام اپنے ابتدائی مراحل سے لے کر آج تک لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے اور وہ اس کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہوتے ہیں تو اس کی کئی ایک وجوہات ان میں سے ایک بنیادی وجہ وہ اسلام کا ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دینا اخلاقیات کا طرف دینا برے اخلاق سے برے افعال و اقوال سے لوگوں کو منع کرنا اور اخلاق فاضلہ کی اچھے اخلاق کی لوگوں کو تعلیم دینی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اچھا اثرات ہی تھا کہ لوگ آپ کے قریب ہو کر بیٹھتے اللہ عب العالمین سماتے ہیں فادیما رسماتی مینما ہی انصاف یہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے بڑی گرم نوازی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم میں بڑے آسن اور اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں ولو سن الْقَلْبِ لَنْ پل مِنْ من <حَوْلِي> اگر آپ تم خود ہوتے سخت زبان استعمال کرنے والے ہوتے سخت دل کے مالک ہوتے لن سو من اولی <حَوْلِي> تو یہ جی لوگ آپ کے قریب جمع ہو کے نہ بیٹھتے بلکہ یہ سارے آپ کے پاس کے ہو کے بام جاتے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرا حاضرہ ہی تھا کہ جس کی گواہی سب سے پہلے اب جان جب وہیں انہیں کے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہہ دوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک فوج تم پر حملہ آور ہوا چاہتی ہے تو تمہارا کیا رد عمل ہوگا وہ سب کہنے لگے ماں جتنا علی کا علا سب کا ہم نے آپ کو صرف سچا ہی پایا ہے ہمارا تجربہ یہ ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں ماں وجدنا کا علا ساد امینا ہم نے تو آپ کو سچا اور ہی پایا ہے آپ کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا ہلایا نہیں جا سکتا اور یہ سچائی اور پھوٹ سے اطتناف یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور کو منوانے کا باعث بنا ابو سفیان پیان تجارتی قاطلے کو لے کر گئے ایسب نے بلالیا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتسر پہنچا سوال جواب ہونے لگے ایک سوال اس نے یہ بھی کیا کیا کبھی اس شخص نے جھوٹ بولا ہے اب اس ذیان کرنے لگا کہ نہیں سہی کماری کے ذریعے سارے سوالوں جواب کرنے کے بعد آخر میں اس شرط پر اس نے یہ تبصرہ کیا کہ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا بہرحال اللہ عبد العال نے مسلمانوں کو اسلام کے نام لیواؤں کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی ترغیب دی ہے بلکہ دین اسلام نے جھوٹ بولنے کو منافقت کی نفاق کی علامات اور نشانیاں قرار دیا منافقت کی نفاق کی بہت سی نشانیاں ہیں ایمان اپنے رحمہ اللہ نے سفاق المنافقین کے نام سے ایک باقاعدہ رسالہ کتاب کا لکھا ہے بہت سی نشانیاں خو کے قریب انہوں نے اس کے اندر جمع کرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں ملاقین کی بیان کی یہ اللہ اُلادین نے قرآن مجید میں بیان ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی جھوٹ بولنا تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ارب من کو نفی کا نافی صن چار باتیں چار چیزیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ خالص پیور قسم کا منافق ارب من کنفی چار باتیں ہیں چار چیزیں ہیں جس شبد کے اندر پائی جائیں گی کا نا منافق ان وہ خالص منافق ہے اب ان چار نشانوں پہ ذرا غور سرمایا ان چاروں کا تعلق جھوٹ کے ساتھ پہلے نمبر پہ ساتھ سرمایا کیلا اچھا کا دادا کا گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے بات چیت کے دوران جھوٹ بولنا اس کا معمول اور عادت ہے دوسری نشانی فرمایا وائی گا ہادہ اور وعدہ جب یہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا نہیں کرتا وعدہ توڑ دیتا ہے دھوکہ دیتا تو جو شخص کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اس کو وعدہ توڑتے ہوئے بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے جھوٹے بہانے تراشے گا تال متوڑ کرنے کی کوشش کرے گا تو وعدے کو توڑنے میں بھی غدر ہو کا یہ جھوٹ کے ساتھ بھی ممکن ہے تیسری نشانی فرمایا وہ ادھر سو مینا کون جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے امانت لے کے واپس نہیں دیتا وہ کر جاتا ہے تو کرنے کے لیے بھی اسے یقیناً جھوٹ ہی بولنا پڑے گا چوتھی علامت فرمایا ہوا عید آفانہ ہاتھ جب لڑائی جھگڑا ہو وہ گالیاں دیتا ہے جب گالی دے گا تو وہ بھی جھوٹ کسی کی بہن پہ کسی کی ماں پہ باپ پہ جھوٹ باندھے گا بہتان بچے گا تو یہ گویا چاروں علامات ان کا منبع اور مرکز جھوٹ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہیں جس شخص کے اندر یہ چاروں چیزیں جمع ہو جائیں کا نا منافق وہ خالف منافق ہے اور وہ آدمی جس کے اندر ان چاروں نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی پائی گئی جی جاتا ہی عالامت مینا نفاق ہٹا جا تو اس کے اندر نفاق کی ایک علامت اور نشانی موجود ہے جب تک وہ اس کو چھوڑے نہیں تو جھوٹ کو دین اسلام میں نفاق منافقت کی مرکزی نشانی قرار کیا اور جب یہ جھوٹ ہر طرح کا ایک بندے میں جمع ہو جائے تو وہ عالف منافق بن جاتا ہے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم ایک لگا کر تشریف فرماتا فرمانے لگے آلہ اون حکم بی, بی کا باعث کیا میں تمہیں کبیرہ میں سے بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں کبیرا گناہوں کی لسٹ تو بہت لمبی ہے لیکن ان میں سے جو بڑے بڑے ہیں کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں لگے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائے یہ حدیث کی صحیح گخاری اور سن نبی راؤت کے ساتھ الشراقب اللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گنا وہ حقوق الوالدئن دوسرے نمبر پہ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی کبیرا گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے وہ گانا مکتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بتائیں کہ شرک کرنا والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرا گناہوں میں سے بہت بڑے بڑے گناہ ہیں گانا مکتا آپ پیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ہاجالا آپ نے اچانک پیک چھوڑی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے الا شہاد الا و شہاد الا و قو سور شہاد ات الور خبردار یاد رکھنا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبھیرا گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے سوا گارا جگ کر رے روحا ہس کا پلتو لینا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو اتنا دوہرایا اتنا دوہرایا ہستا کے میں خواہش کرنے لگا کاش کے آپ خاموش ہو جائیں بولنا اس معاملے کی سنگینی کو ذرا دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کا گناہ بیان کیا والے کی نافرمانی کو بیان کیا آپ ٹیگ لگا کے بیٹھے رہے لیکن جب جھوٹ کی سباہ کو شناخت کو بیان کرنے لگے آپ نے ٹیک کو چھوڑا نمبر دو اس بات کو آپ نے بار بار دوہرایا نمبر تین اتنا دوہرایا اتنا دوہرایا کہ سامعین یہ خواہش کرنے لگے داش کے آپ ہاں چکو کیوں شرک والدین کی نا فرمانی اس سے اجتناف کرنے کی کوششوں کا بل بالحروم پائی جاتی ہے اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے تو وہ اس طرح سے مبتلا ہے کہ اس کو علم نہیں کہ یہ شرک ہے اگر وہ اس کو شرک سمجھنے لگے تو ترک کر دے گا والدین کی نافرمانی کوئی بھی کر کے ہوچ نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنا یہ عمل لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے بلکہ ہر شخص اس کو ایک سبھی اور جلدی پوری آدت سمجھتا ہے جبکہ جھوٹ بولنا اس کو اپنے لیے ایک مہارت سمجھا جاتا ہے جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے جھوٹ کہتا ہے اور جھوٹ بولنے کے بعد پھر اپنے को کو اپنے को کو کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے اس کے ساتھ گیم کھیلی ہے کیسے اس کو ڈانٹ دے دی میں نے اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑا زور دیا بہت زور دیا کہ جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے یہ دینا مرحلبل رضی اللہ تعالیٰ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر آپ کے پیچھے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال و جواب شروع چھوڑا پوچھنے لگے احبواز رضی اللہ علیہ کیا تجھے پتا ہے ایمان کسے کہتے ہیں کہنے لگے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جی زیادہ بہتر جاتا ہے آپ نے بتایا کہ ایمان ان چیزوں کے مجموعے کا نام ہے پھر پوچھا تجھے پتا ہے کہ اسلام کسے کہتے نہیں انہوں نے پھر وہی جواب دیا آپ نے اسلام کی ساری تعریف ساری باتیں اس کو میں تمہیں اس معاملے کا عمود ستون نہ بتاؤں کہ دین اسلام کا ستون کیا ہے وہ ساری باتیں آپ نے بتایا پوچھا کیا میں تمہیں اس اسلام کی کوہان اس کی چوٹی کے بارے میں نے بتاؤ وہ بھی سارا کچھ آپ نے بتایا کہ ساری باتیں ایمان اسلام اسلام کی بنیادیں ستون اسلام کی کوہان اور چوٹی سارا کچھ بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے آوالا عزلو کی مالا کی ڈالی کب کیا جتنی بھی اب تک میں نے تجھے باتیں بتائی ہیں ان ساری باتوں کی جڑ اور بنیاد ان کا لبے لباب اور خلاصہ کلام کیا میں وہ تجھے نہ بتا دوں کہنے لگے رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں ضرور بتا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو پکڑا پھر اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا علی کا آغاز اس کو روک کے رکھا ایک روایت میں پاس ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سکھ آلئی کا نشانہ کا اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی حیرانی سے پوچھا اور سوال کیا وہی مانا جو آپس سے ہم کلام کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں کیا اس گفتگو کی پر بھی ہمارا موافظہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہی اوہلا مناخری اللہ افا النتی लोगों لوگوں کو جہنم میں ادھے منہ ناک کے بل گرانے کا سبب ان کی زبان کی باتیں بنتی زبان کی کب اور باتوں کی بنا پر لوگ ادھے منہ ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے داخل کیے جائیں جھوٹ بولنا جھوٹی گواہی دینا بہت برا عمل ہے صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے سن کرتے اللہ اللہ ہیں خلاطا کو لا اللہ یوم اللہ ولا ہلا گن تین بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ کال قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا ان کو گناہوں سے پاک نہیں فرمائے گا اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک آلات ہے ابو ہو رہا اللہ تعالیٰ بھی فرمانے لگے من ہوں یا رسول اللہ خواہ ہوں خصی ہوں یہ کون لوگ ہیں یہ تو تباہ و برباد ہو گئے ہلاک ہو گئے کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ دیکھنا گوارہ کرے گا نہ کلام کرے گا نہ انہیں گناہوں سے پاک کیا جائے گا اور انہیں دردناک آزاد سے دو چار کیا جائے گا میں المنا پہلا آدمی احسان کر کے نکی کر کے جتلانے والا دوسرا ویلو ادارہ اپنی سلوار اپنے ادار اپنی سہمد کو تخلوں سے نیچے لٹکانے والا تیسرے نمبر پر سرمایا ول ملک کو سل جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے مال کو بیچنے والا سامان بیچنا ہے سودا بیچنا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں فرمائیں گے اس سے کلام نہیں کریں گے اس کو گناہوں سے پاک نہیں کیا جائے گا اس کے لیے دردناک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البیہان بل ما لم یقہ نفا خریدنے والا بیچنے والا دونوں کو ایک حاصل ہے سودا کریں یا منقطع کر دیں جب تک دونوں جدا نہیں ہوتے گاہک نے دکان سے چیز خریدی ہے دکان پہ کھڑا ہے اب وہی کھڑے کھڑے وہ قیمت ادا کرنے کے بعد بھی اگر چاہے تو دکاندار کو اس کا سودا واپس کر کے اپنی قیمت واپس وصول کر سکتا ہے دکاندار چاہے تو کھڑے کھڑے گاہک کو کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ سامان میرا مجھے واپس کرو اور اپنے پیسے لوٹ جاؤ نہ گاہک دکاندار کا احتراج کر سکتا ہے نہ دکاندار گاہک کا اعتراض کر سکتا ہے ہاں جب دونوں جدا جدا ہو جائیں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں پھر یہ اختیار ختم ہو جاتا ہے ان سادہ پاپ وہ بھیا بوری کا لا بھی اگر دونوں سچ کہیں خریدنے والا بھی بیچنے والا بھی وہ بھیا صاف درست بات بیان کرے بوری کا لاہ ان دونوں کی تجارت میں برکت ڈال دی جاتی ہے وہی دادا بار وہ کاسا اگر دونوں جھوٹ بول بولے باپ کو چھپائیں موے کا بڑا کا تو ماں ان کی تجارت کی برکت ختم کر دی جاتی خریدنے والا دکاندار کو جا کے کہتا ہے یہ سودا پچھلی دکان پہ اتنے کا گر رہا ہے جھوٹ بولتے ہوئے اس کے اس سودا خریدنے میں برکت نہیں ہوگی بیچنے والا گاہک کو کہتا ہے کہ صبح سے میں نے اس ریٹ سے بیچا ہے آپ کے لیے یہ خصوصی رہای چاہیے جھوٹ بول کے اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی جھوٹ بولے گا موہے کا بڑا کا ہی ماں ان کی بہ ان کی تجارت کی برکت ختم ہو جائے گی آج لوگ روتے ہیں کہ بہت کچھ کبا کے لاتے ہیں آمدن تو بہت ہے لیکن گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی گھر سے بیماریاں ہی نہیں جاتی اخراجات کر کے پورے نہیں ہوتے اللہ تجارت کی کاروبار کی برکت کو اٹھا لیتا ہے اس جھوٹ کی وجہ اسی طرح برہم لوگوں کو ہنسانے کے لیے بہت سے لوگ جھوٹ پکتے ہیں جھوٹی باتیں کہی جاتی ہیں آج کل یہ موبائل کی بیماری عام ہے جھوٹے ہنسا دینے والے پیغامات ایک دوسرے کو ارسال کیے جاتے ہیں, جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا وہی رول بندے کے لیے ہلاکت ہو تباہی تباہیوں بربادی ہو جو بات کہتا ہے کچھ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے جھوٹی بات لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو ہنسانا چاہتا ہے جھوٹے کے سے تراقتا ہے جھوٹی باتیں ڈرتا ہے کافی لوگ سنے اور ہنستے ہمارے یہاں اسکولوں میں ادب کے نام پر بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو بڑی چھا بات بھی دی جاتی ہے سنڈے میگزین رسائد और جرائد اخبارات پنسا دینے والے جھوٹ سے بھرے ہوئے اور پھر پڑھنے والا شوق سے پڑھتا ہے اور پڑھنے کے بعد شوق سے آگے سناتا ہے کتاب اللہ کی کوئی آیت سمجھ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سمجھ آئے اس کو آگے پہنچانے کے لیے اتنا بےتاب نہیں ہوتا جتنا جھوٹ آگے پہنچانے کے لیے بیتاب ہوتا فرمایا وہ للہ اس بندے کے لیے ہلاکت ہے یو ہے صوفا جو جھوٹی باتیں کرتا ہے لو دی کاؤ تاکہ لوگوں کو ہم سننا وئی اس کے لیے ہلاکت ہو پھر ہلاکت ہو تین مرتبہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت تباہی اور بربادی کی بددہ کی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کہتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دے تباہ ہونے کی حالات و برباد ہونے کی حلا وہ کیسے کامیاب زندگی بسر کر سکتا ہے ہمارے ہاں اس کو بہت معمولی سمجھا جاتا ہے اسی طرح بہت سے لوگ جھوٹے خواب گھر گھر بھی بیان کرتے ہیں خواب آیا نہیں ہے کہہ دیا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے یا کچھ خواب آیا اور من کو بھایا دل کو اچھا لگا اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ ادا کر لیے اپنی طرف سے باتیں بنا کے اس کے اندر داخل کر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے میری حدیث وزیر فرمایا من تحلم بہ دل جو بندہ آپ گھڑے جھوٹا صاحب گھڑ کے بیان کرے گلے صاحب ارے یہ کہا بھائی اس کو تکلیف دی جائے گی مجبور کیا جائے گا قیامت کے دن کہ دو ج دانوں کے درمیان گرا لگائے وہ اباہ ہوا بھی آ کے بیچ گرا نہ لگا سکے گا نہ دو جو کے دانوں میں گرا لگے گی نہ آزاد سے اس کی جانچ ہوگی منصبی جو بندہ جھوٹا پاپ بھر کے بیان کرے کلفایک کل قیامت کے دن اس کو دو چو کے دانوں کے درمیان گرا لگانے پر مجبور کیا جائے اسی طرح ایک دوسرے کو چھوٹی آدیس بیان پر یہ وبا بھی بڑی عام کسی نے کہہ دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کی کوئی تحقیق نہیں کی کوئی تفتیش جان بھی نہیں کی کہ آیا واقعات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نہیں یا نہیں لیکن اس کو آگے پہنچا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ساز آ رہا ان یادہ ہو بینا جو بندہ میرے بارے میں جان سوچ کر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹکانا جہنم میں بنا لے فرمایا منچ حجا تھا ہوتا رہے. نے میری طرف منسوب کر کے کوئی بات بیان کی اور اس کو پتا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے بھاد الکالے بھی وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے فرمایا بحس شادی پوری معا آدمی کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر بات سنتا ہے اس کی تحقیق نہیں کرتا سنی سنائی بات بلا تحقیق آگے بیان کر دے یہی اس کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے یہ تینوں حدیثی صحیح مسلم کے مقدمے میں موجود اسی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں جھوٹ بولنے سے لوگ جھجکتے نہیں اللہ تعالی نے ایک بات نہیں کہی یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سوال ہے اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جھوٹ بولنے کو بہت کبھی ترین جرم قرار دیا فرمایا یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی لب والا بحت ناپاوین اگر ہمارے بارے میں جھٹی بات بیان کرتے لاحذ نام یمی ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے تم ملا فتح نام اور پھر ان کی شہرت کاٹتے تھے تمام حجل حما پھر تم میں سے کوئی بھی انہیں اللہ کا سے بتانے والا نہ اگر نبی محترم امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بارے میں چھوٹی بات کریں تو اللہ العالمین اس قدر سب وہی انہیں سنا رہے ہیں قرآن مجید قرقان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ من اسلم اس کندے سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے من سازہ لگا جو اللہ تعالیٰ سے جھوٹ بولتا ہے اور پھر جب ابھی آیا ہی یا اللہ تعالی کی آیات کو جھٹلاتا ہے اس بندے سے بڑا تعلق اور کون ہو سکتا ہے جھوٹ بولنا قسم کا بھی ہو کسی بھی موقع پر ہو اللہ رب العالمین کو کسن پسند نہیں ہے نہ ہی دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکہ نبی مقرر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منافقت کی نشانی قرار دیا ہے جہنم میں لے جانے کا باعث اور سبب قرار دیا ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی کہنے والے اور سننے والوں سب کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے اجتناف کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ دلہ علیہ تبکل کو و علیہ اُنید